بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل اللہ سگن مولانا محمد علسنا مولانا محمد و بارک وسلم اللّہ افتح حکمت حکمتک ون شعلين رحمت كا يا جلال والاکرام صلی اللہ اللّہ علیہ وسلم آج كے سبق كے اندر ہم وضو كے نواقز بیان كريں گے یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان آج کے سبق کے اندر پیش کیا جائے گا وضو کو توڑنے والی تقریباً اٹھائیس چیزیں ہم نے جمع کی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں لیکن اگر اسی طرح ہم جدا جدا رکھیں گے تو ان کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا ہم مناسبت کے طور پر تین چار چیز چار چیزوں کو یکجا جمع کرتے ہیں اور ان تمام کو بارہ نمبروں کے اندر پیش کریں گے یعنی آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں وضو کے نواق کل بارہ ہیں اور ان بارہ نمبروں کے اندر ہم ان شاء اللہ الرحمٰن وہ ساری کی ساری اٹھائیس چیزیں بیان کر دیں گے پہلی چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ بالغ کا رکوع و سجود والی نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا ہنسنے کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے کہکا ایک ہوتا ہے دہک اور تیسرا تبسم کہکا کہتے ہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ دائیں بائیں والے نمازی سن لیں یعنی بندہ نماز میں کھڑا ہے اور اس کے دائیں بائیں جو نمازی کھڑے ہیں اتنی آواز سے ہنسے کہ وہ بھی سن لیں اتنی آواز پیدا ہو اس کو کہکا کہتے ہیں اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے دوسرا ہے دہک دہک کہتے ہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ اتنی آواز پیدا ہو کہ خود سن سکے دوسروں تک آواز نہ پہنچے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور تیسرا ہے تبسم یعنی ایسے ہنسنا کہ آواز بالکل پیدا نہ ہو محض ہنسنے کے آسار چہرے پر آئیں اس طرح ہنسنا آواز بالکل پیدا نہ ہو یہ تبسم ہے اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے ہاں دنیوی خیالات سے یا اس طرح کی چیزوں سے اگر یہ تبسم کرتا ہے تو نماز کے اندر اس طرح تبسم مناسب نہیں ہے کیونکہ نماز اس طرح دنیوی خیالات لا کر تبسم کرنے کا مقام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر وزاری کرنے کا مقام ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی آیات پڑتا ہے اور اس جگہ پہ خوشی سے اس کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے تو یہ خوشی و خزو کی دلیل ہے خیر پہلی چیز جو وضو کو توڑتی ہے بالغ کا رکوع سجو والی نماز میں کہہ لگا کر انسنا اگر نابالغ کہہ لگا کر انسے گا تو اس کی فقط نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ بالغ کا لگائے اور جس نماز کے اندر کہہ کا لگائے وہ رکوع و سجود والی نماز ہو اگر جنازے کے اندر کہہ لگا کر ہنس پڑتا ہے تو اس صورت میں فقط نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا وضو ٹوٹنے کی یہ قیدیں ہیں کہ بالغ ہو رکوع و سجود والی نماز ہو اور کہہ لگا کر ہنسیں اگر رکوع و سجود والی نماز نہیں ہے جنازہ کی نماز ہے تو پھر وزو نہیں ٹوٹے گا اور اگر ہنسنے والا بالغ نہیں ہے بلکہ نابالغ ہے تو پھر بھی وزو نہیں ٹوٹے گا اور اگر کہکا نہیں لگاتا کے ساتھ ہے تو پھر بھی وزو نہیں ٹوٹے گا وزو تب ٹوٹے گا کہ جب یہ تینوں کی تون و شرطیں پائی جائیں تو خیر اگر بالغ رکو والی نماز کے اندر کہا لگا کر نسے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی وزو بھی اور اگر دہ کے ساتھ گا تو فقط نماز ٹوٹے گی ووزو نہیں ٹوٹے گا اور تبسم کے ساتھ نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ ووزو ٹوٹتا ہے ہاں دنیاوی خیالات لا اس وقت تبسم کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات والی آیتیں سن کر اگر تبسم آ گیا تو اس کے اندر حرج نہیں ہے بلکہ یہ خشو خضو کی دلیل ہے اور اگر نابالغ گنجتا ہے تو چاہے دہک کے ساتھ ان سے چاہے تبسم دوسرا کہکا کے ساتھ ان سے اس صورت میں محض نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا پہلی چیز جو وضو کو توڑتی ہے بالغ کا رکوع سجود والی نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا دوسری چیز سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ دونوں سے کسی چیز کا نکلنا پیشاب پاخانہ کیڑا پتھری کوئی چیز بھی نکلی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا اور تیسری چیز جو وضو کو توڑتی ہے ہوا کا خارج ہونا ہوا خارج ہوئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور چوتھی چیز جو وضو کو توڑتی ہے ودی مزی اور منی کا نکلنا ودی کہتے ہیں پیشاب کے بعد جو گاڑے قطرے آتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں اگر کسی بندے نے پیشاب کیا اور وضو فٹافٹ کر لیا اس کے بعد گاڑے قطرے آ گئے تو ان گاڑے قطروں کے وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کو ودی کہتے ہیں اور مزید کہتے ہیں کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے سے جو قطرے نکل آتے ہیں مثلا باغوزو شخص تھا اور کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھا اور پانی نکل آیا تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹے گا اور منی یہاں پر منی سے وہ منی نہیں ہے جو اچھلنے اور کودنے کے طریقے کے ساتھ ہوتی ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے بلکہ یہاں پر منی سے مراد وہ منی ہے کہ اگر کوئی بھاری چیز اٹھائی کچھ قطرے نکل آئے یا دوڑ لگائی اور کچھ قطرے نکل آئے اس کو ودی نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ قطرے پیشاب کے بعد نہیں نکلے اور اس کو مزے نہیں کہتے چوں کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے سے یہ قطرے نہیں نکلے بلکہ اس کو منی ہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر غسل واجب ہونے والی شرائط نہیں پائی جا رہی لہٰذا اس سے بھی وضو ٹوٹے گا ودی مزی اور منی ان تینوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پانچویں چیز ہے جسم کے کسی حصے سے خون پیپ یا زرد پانی کا نکل کر بہ جانا پیپ نکلی زخم سے نکل کر بہ گئی خون نکلا اور زخم سے دائیں بائیں بہ گیا زرد پانی زخم سے نکل کر دائیں بائیں بہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر وہ خون جسم سے ابھرا لیکن زخم کے اوپر ہی وہ اٹھ کر ڈھیری نما بن کر کھڑا ہو گیا ہے دائیں بائیں بہا نہیں آئے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا وضو تب ٹوٹے گا کہ جب زخم سے دائیں بائیں وہ چل پڑے بہ جائے یہ تو ہے کہ زہری جسم سے وہ خون آیا تو پھر اس کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ زخم سے دائیں بائیں بہا ہے کہ نہیں لیکن اگر منہ کے اندر سے خون آئے تو اس صورت میں وضو تب ٹوٹے گا کہ جب وہ خون تھوک پر غالب آ جائے اور غلبے کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو گئی ہے میل پر سرخ ہو گئی ہے تو گویا کہ اب خون تھوک پر غالب آ ہے اب وزو ٹوٹ جائے گا اگر تھوک سفید ہے ابھی یا ابھی تک وہ پیلی ہو رہی ہے تو اس صورت میں ابھی تھوک غالب ہے اس صورت میں وزو نہیں ٹوٹے گا اگر محض گنڈیریاں وغیرہ کھاتا ہے اور گنڈیریوں پر خون کا کچھ اثر دیکھا گیا لیکن تھوک جب زمین پر ڈالتا ہے تو تھوک پر خون غالب نہیں ہے تو اس گنڈیریاں یا سیب کھانے سے جو خون لگ جاتا ہے اس پر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا چونکہ یہ خون اس مقدار کو نہیں پہنچا جس مقدار سے وضو ٹوٹتا ہے یعنی گنڈیریاں کھا رہا تھا اس پر خون لگ گیا یا سیب کھا رہا تھا اس پر خون لگ گیا لیکن تھوک جب ڈالی تو تھوک سفید تھی یا زرد تھی تو وزو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ تھوک پر خون غالب نہیں ہے اور چھٹی چیز دکھتی آنکھ سے پانی آنا دکھتی آنکھ سے جو پانی آتا ہے یہ پانی نہیں ہوتا دراصل پیپ ہوتی ہے جب تک وہ آنکھ کے اندر تھی پیپ تو ابھی تو اپنے مقام پر کھڑی ہے تو وزو نہیں ٹوٹے گا لیکن جب وہ آنسوؤں کے ساتھ مل کر آنکھوں سے باہر نکل پڑتی ہے تو لہٰذا یہ بہنے والی پیپ ہے لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور ساتویں چیز ہے لیٹ کر یا टेक ٹیک لگا کر سو جانا اگر لیٹ کر سو جائے گا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور سہارا یا ٹیک لگا کر سویا ہے اس طرح کے اس سہارے اور اس ٹیک کو ہٹائیں تو وہ گر جائے اس طرح بھی وزو ٹوٹ جائے گا ہاں اگر اس طرح سو جاتا ہے کہ سورین کے زور پر بیٹھا ہے کہ سورین زمین پر بالکل دبی ہوئی ہے تو اس طرح سونے سے نہیں ٹوٹے گا اگر اس طرح سجدہ کر رہا ہے جو سنت کے مطابق مرد کا سجدہ ہے یا سنت کے مطابق جس طرح مرد کا رکوع ہے اس طرح اگر رکوع میں یا سجدے میں سو جاتا ہے یعنی اس طرح کے چند مواقع ہیں اس طرح سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ضابطہ یہ ہے کہ جس طرح سونے سے سرین بالکل کھچی ہوئی ہے ہوا وغیرہ خارج ہونے کا بالکل امکان نہیں ہے اس صورت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جس صورت میں اندام ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس طرح اگر سو گیا تو محض سونے سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اور آٹھویں چیز ہے بیہوشی غشی جنون یا اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگ جائیں بے ہوشی تاری ہو گئی غشی تاری ہو گئی یا اس کو جنون لہک ہو گیا یا کسی چیز کی وجہ سے اس کو ایسا نشہ تاری ہوا کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ اس کے پاؤں لٹکڑانے لگ جاتے ہیں کبھی پاؤں ادھر مارتا ہے کبھی پاؤں ادھر مارتا ہے تو اس طرح نشے کی وجہ سے بھی ووزو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ اب اس کو اپنے احوال کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس سال میں تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ کوئی ہوا وغیرہ خارج ہو اور اس کو معلوم نہ ہو سکے لہٰذا اس طرح نشے وغیرہ اور غشی وغیرہ کی وجہ سے ووزو ٹوٹ جاتا ہے اور نویں چیز ہے منہ بھر قے آنا اگر کسی شخص کو منھ بھر قے آئیے منھ بھر قے وہ ہوتی ہے جس کو تکلف کے بغیر روکا نہ جا سکے اگر روکیں بھی تو سخت تکلف کے ساتھ ہی روکا جا سکے ایسی قہ کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے منھ بھر قہو اگر اس سے کم آ رہی ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا جب منہ بھر کی مقدار کو پہنچے گی تو اس وقت وزو ٹوٹے گا اور دسویں چیز ہے مباشرت فواہشہ مباشرت فواہشہ کہتے ہیں ننگی حالت میں دو شرم گاؤں کا مل یعنی مرد عورت کے ساتھ شرم ملاتا ہے ننگی حالت میں شرم आपस آپس میں ملتی ہیں دخول وغیرہ نہیں محض ننگی حالت میں شرم گائیں آپس میں ملتی ہیں تو محض شرم گاؤں کا آپس میں ملنا یعنی ظہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شرم گاؤں کا لگنا مس ہونا اس کے ساتھ ووزو ٹوٹ جاتا ہے اگر دخول ہو گیا تو اس سے غسل فرض ہوگا ووزو نہیں ووزو فقط اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب محض جسم ننگی حالت میں ہیں ح شرم گائے آپس میں में ہوئی ہیں تو तो اس इस میں में ٹوٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں مباشرت فاہشا. اور گیارہ چیز جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے نے وزو کر لیا وزو کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے تو استنجا نہیں کیا تھا پخانہ کیا تھا پیشاب کر کے آئے استنجا میں نے نہیں کیا تھا اب جا کے سنت کے مطابق استنجا کرتا ہے سنت کے مطابق استنجا یہ ہے کہ تھوڑا جانب سے زور دے کے بیٹھے تاکہ کوئی حصہ بھی ویسے جسم کا حصہ سکڑ جاتا ہے تو گندگی کسی جگہ سے پر لگی رہ سکتی ہے تو شرع حکم یہ ہے کہ نیچے کی جانب معمولی سا زور دے کر بیٹھے اور اس طرح استنجا کرے اس صورت میں جسم جو ہے بالکل کھل جاتا ہے اور کوئی گندگی رہنے کا امکان نہیں رہتا تو اب اگر اس طرح بیٹھ کر سنت کے مطابق استنجا کرے گا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا اور بارہویں چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ معذور کے لیے وقت کا ختم ہونا معذور وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے لیے ने پاک نے یہ فرمایا کہ تجھے فلانا عزر ہے قطرے آنے کا مرض ہے دوسرا بواسیر وغیرہ کسی چیز کا مرض ہے تو شرح پاک اس کو کہتی ہے کہ ایک وضو کر لے اور اس وضو کے ساتھ چاہے وہ اس طرح کا مرض جاری بھی رہے وہ وضو توڑنے والی چیز جاری بھی رہے تیرا اس وضو کے ساتھ اس وقت کے اندر نمازیں پڑھنا جائز ہے یعنی پورے وقت کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جب وقت ختم ہوتا ہے تو معذور کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو لہذا معذور کے لیے وقت کا ختم ہونا یہ بارہویں چیز ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے